على في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من السيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفقه وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقفروا من الثقالات إن كفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن النافرين كانوا لكم عدوا مننا وإذا مرض فأخذ لهم الصلاة فلتقوا طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليقولوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليسلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ودى الذين كفروا لو توفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة wala junahu alaykum in kana bikum adamm mim matarin aw kuntum marwan tada'u aslihatakum wa quru hidrakum inallaha 'adlal kafirin 'adaban muhina fa itha qadaytumus salata fa qurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa itha amantum fa aqimus salah inas salata kanat 'ala almu'minin اہل ایمان پر نماز کو فرض قرار دیا ہے اور پھر اس فریضے کی ادائیگی کے لیے نظام الاوقات وہ خود ترتیب دیا ہے حتیہ کہ حالت جنگ میں جب ہر وقت دشمن کا خوف سر پہ سوار ہے ہر طرف موت کے سائے منڈلاتے نظر آتے ہیں اس وقت نماز کا ٹائم ہو جائے تو نماز کیسے ادا کرنی ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہوگا یہ بھی اللہ سبحانہ ہوا تھا نے سکھایا ہے اور سمجھایا فرمایا وجا المان تبصرات کا فارو جب تم زمین میں چل پھر رہے ہو سفر کر رہے ہو دشمن کا تم کو خوف ہو تو پھر تم پر کوئی حرج نہیں کہ اپنی نمازیں قصر کر لو نماز مختصر کر لو چار فرض کی بجائے دو پڑھو کیونکہ انڈل کافی و القم کافر تمہارے واضح ترین دشمن ہیں اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا اور فرمایا وہ ادا کن تفیح فاقم تعلح مفت جب آپ ان کے درمیان موجود ہوں تو پھر آپ ہی امامت کروائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ کی موجودگی میں کوئی اور امامت نہ کروائے آپ ہی امامت کروائیں ویسے امامت کا اصول جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے وہ بھی یہی ہے کہ جب بھی کچھ لوگ جمع ہوں فل ام ہوں اقرآم اِلام کتاب اللہ جو ان میں سے سب سے زیادہ اللہ کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید کا علم رکھتا ہے اسے جانتا ہے قرآن کے احکامات کو پرکھتا اور سمجھتا ہے وہ امامت کروائے اور اگر قرآن کا علم سب کو ایک ہی جیسا ہو قرآن احکامات اور اللہ رب العالمین کے فرامین کے بارے میں علم سب کا برابر ہو فعل مہم تو جو سنت کو سب سے زیادہ جاننے والا ہے وہ امامت کروائے اور اگر سنت کے معاملے میں بھی سب برابر ہیں تو پھر مہاجرین میں سے جو پہلے ہجرت کر کے آیا ہے اور اگر اس بارے میں بھی لوگ ایک ہی کیٹاگری کے ہیں برابر ہیں تو پھر فعق دم ایک روایت میں رفاظ آتے ہیں فاقدام سلمن جو سب سے پہلے مسلمان ہونے والا ہے یا عمر میں جو بڑا ہے وہ امامت کروائے یہ ایک معیار اور اصول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اور امت کی نسبت نبی کا علم ہر اعتبار اور ہر لحاظ سے زیادہ ہوتا ہے تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فم طالح جب آپ ان کے درمیان موجود ہوں تو آپ امامت کروائیے آج ہمارے ہاں تو امامت کے معیار بڑے عجیب و غریب قسم کے بن گئے ہیں بالخصوص یہ جنازے کے موقع پر بڑے بڑے جامعات لوگ وہاں پہ جنازہ پڑھنے کے لیے لے کے جاتے ہیں کیونکہ جگہ کھلی میسر آ جاتی ہے وسیع جگہ ہوتی ہے اچھا جی جنازے کی امامت کون کروائے گا جی مرنے والے نے وسیعت کی تھی کہ فلاں بندہ میری نماز جنازہ پڑھائے ایک وسیعت ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور ایک وسیعت ہے مرنے والے کی طرف سے تو مرنے والے کی وسیعت کا کوئی اعتبار نہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیعت کے مقابلے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کیا ہے جو علم ہو زیادہ جاننے والا ہو وہ امامت کروائے تو وہ بڑے بڑے علماء شیوخل الحدیث وہ سارے انہیں پیچھے کر دیا جاتا ہے اور امامت کروانے کے لیے کون آتا ہے وہ مرنے والے کا پسندیدہ مولوی کوئی چاہے اس کو دین یا کام کا اتنا زیادہ علم ہو چاہے نہ ہو تو ٹھیک ہے وصیتوں کا لحاظ کرنے کا دین نے حکم دیا ہے لیکن ایسی وصیت جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے منافی ہو اس پر عمل نہیں کیا جائے گا ایسے ہی وہ ہمارے مساجد کے لوگ وہ امام ڈھونڈتے ہیں تو ان کا معیار کیا ہوتا ہے آواز خوبصورت ہونی چاہیے اور چاہے اس کو کچھ آتا ہو چاہے نہ آتا ہو بس یہ معیار ہے ایک معیار اللہ اور ایک معیار ہم نے اپنی طبعہ کے اعتبار سے بنا لیا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے سب جب آپ ان کے درمیان ہو تو آپ نے امامت کروائے اسلحات دو گروہ مسلمانوں کے بنا لیں ایک آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے اور دوسرا کافروں کے ساتھ مقابلہ کرے اور جو لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں وہ بھی اسلحہ لے کر اپنے ویپن سمیت کھڑے ہوں میدان جنگ ہے جنگ میں نماز کے دوران بھی اسلحہ نہیں رکھنا یہ جنگ کے دوران نماز پڑھنے کا سارا طریقہ اللہ صحانہ نے سمجھایا اور پھر فرمایا وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تغفلونَ عَنْ جو غافل ہیں یہ تو چاہتے ہیں کہ تم اپنے ساد و سامان سے اپنے اسلحہ سے گولہ بارود سے غافل ہو جاؤ تو یہ یک تم پر حملہ کر دیں ولاج انکان ہاں اگر آپ لوگ بیمار ہیں مریض ہیں یا بارش ہے پھسلن ہے بندے کو اپنا آپ لے کر چلنا مشکل ہوتا ہے تو اسلحہ اٹھا کے کون چلے گا پھر کوئی حرج نہیں کہ تم اسلحہ رکھ دو اسلحہ کے بغیر آ جاؤ نماز ادا کرنے کے لیے وہ خود ادراکم لیکن یاد رکھنا کہ ایسی حالت میں بھی اپنا دفاعی بندوبست ضرور کر کے رکھنا ہے سیکورٹی ترک نہیں کرنی وہ سب سے اولین ہے ان اللہ کافری نا آداب و اللہ نے کافروں کے لیے اسوا عذاب تیار کر رکھا ہے تم اسفلا فلقر اللہ جنوب تو جب تم نماز پڑھ چکو تو پھر اللہ کا ذکر کرو کھڑے ہو کر بیٹھ کر پہلوؤں کے بل لیٹ کر جیسے بھی میسر آتا ہے اللہ کا ذکر کرو میدان جنگ میں ہو نماز نہیں چھوڑنی اور نماز کے بعد جو اللہ کا ذکر ازکار ہے وہ بھی نہیں چھوڑنا فید مانند یہ تو تھی حالت جنگ کی بات لیکن جب جنگ تم سے ٹل جائے تم امن کی حالت میں آ جاؤ فاقیم اسپالا پھر نماز قائم کرو نماز قائم کرنے کے بارے میں گزشتہ ہے کہ نماز قائم کرنے کی چھ شرطیں تو جنگ کے دوران جب نماز پڑھی جاتی ہے تو اس میں سے کافی ساری شرطیں مفقود ہو جاتی ہیں حالت جنگ کی وجہ سے اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ جب تم امن کی حالت میں آ جاؤ فاقیم اسپالا پھر نماز کما حقو ہو. اطمینان سکون کے ساتھ ادا کرو انس قلات علی المؤمنین موقوتا یقینا جو نماز ہے یہ پر فرض ہے مقرر شدہ اوقات میں جو اوقات اللہ سبحانہ ہوا نے مقرر کیے ہیں ان اوقات میں نماز ادا کرنا یہ اہل اسلام پر اہل ایمان پر فرض ہے یعنی یہ ٹھیک نہیں ہوگا کہ جس بندے کا جب جی چاہے نماز پڑھتا پھرے اس کے کچھ نظام الاؤقات اللہ سبحانہ وتعالی نے ودا کیے ہیں مقرر کیے ہیں نبی دعوود میں صحیح سند کے ساتھ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امانی جبریل عند البيت مرتین جبریل امین نے بیت اللہ کے پاس دو مرتبہ میری امامت کروائی اللہ نے کہا ہے صلاب تھا نماز ممینوں پر مقررہ اوقات میں فرض ہے نماز کے وقت بتانے کے لیے جبریل امین کو بھیجا اور جبریل امین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کروائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کے پیچھے نماز پڑھی تو جہاں نماز پڑھنے کا طریقہ اللہ سبحانہ دکھانا ہوا نے اس انداز میں پریکٹیکل کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا جماعت کروانے کا امامت کروانے کا طریقہ سکھایا وہی ساتھ کے ساتھ نمازوں کے اوقات بھی بتائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شمس وکانہ قدر شراک جبریل امین نے پہلی مرتبہ جب میری امامت کروائی تو زہر کی نماز انہوں نے مجھے پڑھائی اس وقت جب سورج زائل ہوا زیوالے شمس کے فوراً بعد وہ کانا قدر شیراخ اور جو سایہ تھا وہ ایک بدری کے برابر تھا کیونکہ کی بدر ہوتی ہے نا چھوٹی سی زیادہ سے زیادہ دو انگل یعنی اتنا ات سایہ ہوا تو جبریل امین نے زہر کی نماز پڑھا دی پہلے دن نب اللہ مثلا ہُ اور پھر عصر کی نماز پڑھائی کب جب سایہ ایک مثل ہو گیا ہر چیز کا سایہ مغرب کی طرف ایک مثل ہو جائے سردیوں کے موسم میں سایہ جو ہے وہ شمال کی طرف سارا دن رہتا ہے طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک تو یہ جو سایہ ہے نا یہ زوال کے وقت بھی موجود ہوتا ہے شمال کی جانب جو سایہ ہے یہ سایہ کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا شمال کی طرف والا بلکہ سایہ کا رخ کون سا دیکھنا ہے مغرب سے مشرق کی جانب جو سایہ ڈر رہا ہے وہ ایک مصر ہو جائے اگر ایک فٹ اونچی کوئی چیز ہے تو اس کا سایہ مشرق کی طرف ایک فٹ ہو جائے تو اثر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا تو پہلے دن جبریل امین نے زہر کی نماز پڑھائی زیوال کے فوراً بعد اور عصر کی نماز کب پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہو گیا اور فرماتے ہیں وف اللہ مغربا رسا اینو اور مغرب کی نماز مجھے اس وقت پڑھائی جب روزے دار روزہ افطار کرتا ہے کیا مطلب سورج کے غروب ہونے کے فوراً بعد سملبیل عشا این نواب شفق اور عشاء کی نماز اس وقت پڑھائی جب شفق کی سرخی غائب ہوئی سورج جب غروب ہوتا ہے تو سورج کے غروب ہونے کے بعد افق پہ تھوڑی سی سرخی ہوتی ہے اور یہ تقریباً کوئی غروب آفتاب کے ڈیڑھ ایک گھنٹہ بعد ختم ہو جاتی ہے طلوع فجر سے لے کے طلوع آفتاب تک اور غروب آفتاب سے لے کے غروب سفق تک وقت تقریباً برابر ہوتا ہے یعنی فجر کی نماز اور مغرب کی نماز کا وقت تقریباً برابر برابر ہوتا ہے مغرب کی نماز کا وقت شروع کا ہوا سورج کے غروب ہوتے ہی سفق جب سرخی غائب ہوئی تقریباً ڈیڑھ گھنٹے بعد اور تقریبا ڈیڑھ گھنٹہ ہی وقت فجر کا ہوتا ہے طلو اے فجر سے لے کے طلوع آفتاب تک وس فجر اینا ہر تعم و شراب اور جبریل امین نے مجھے فجر کی نماز اس وقت پڑھائی جب کھانا پینا روزے دار پر حرام ہو جاتا ہے روزے دار پر کھانا پینا حرام کب ہوتا ہے فجر کے پھوٹتے ہی تو پھوٹتے تو فجر کے فوراً بعد شہری کا وقت ختم ہو جاتا ہے روزے دار کے لیے کھانا پینا حرام ہو گیا اب وہ مغرب تک کھائے پیے بغیر وقت گزارے گا فلما کان الغد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اگلا دن آیا ایک دن اس طرح جماعت کروائی ہر نماز اول وقت میں اور جب دوسرا دن آیا فرماتے ہیں زہرآین کان دہ مسلح مجھے زہر کی نماز اس وقت پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہو گیا تھا یعنی زہر کے آخری وقت میں زہر کی نماز پڑھائی وسلم ہی اور اصر کی نماز اس وقت پڑھائی جب سایہ دو مثل ہو گیا یعنی ایک فٹ بلندی والی اگر کوئی چیز ہے اس کا سایہ جب دو فٹ تک پہنچ جائے تو اثر کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو پہلے دن اول وقت میں اثر کی نماز پڑھائی دوسرے دن اصل کے بالکل آخری وقت میں نماز پڑھائی وسلبی الغرب کا رسا ایم اور مغرب کی نماز اسی ٹائم پہ پڑھائی جس ٹائم پہلے دن پڑھائی تھی یعنی غروب آفتاب کے غروب شمس کے فوراً بعد جب افطاری کا وقت ہوتا ہے وہ سب اشاسل سلگئی اور عشاء کی نماز پڑھائی رات کا ایک تہائی حصہ گزر جانے کے بعد پہلے دن اول وقت میں عشاء کی نماز پڑھائی دوسرے دن عشاء کی نماز پڑھائی, عشاء, کی نماز پڑھائی عشاء کے بالکل آخری وقت میں وسلم اور فجر کی نماز پڑھائی پہلے دن پڑھائی تھی کب فجر کے طلوع ہوتے ہی دوسرے دن فاس سارا آپ نے فجر کی نماز پڑھائی جب روشنی پھیل گئی دن روشن ہو گیا سورج نکلنے سے بہت پہلے اجالا پھیل جاتا ہے اچھا ان دو اوقات میں جبریل امین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جماعت کروائی نماز پڑھائی اور پھر فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل امین نے میری طرف چہرہ رخ کر کے دیکھا اور فرمایا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہزا وقت المبیائی من قبلی کا یہ جو وقت میں نے آپ کو بتایا ہے پانچوں نمازوں کا یہی وقت ہے آپ سے پہلے امبریا کا بھی جو آپ سے پہلے نبی ہو گزرے ہیں ان کے بھی ناظام الوقات جو تھا نماز کا وہ یہی تھا ما دئین ہاد القئی اور ان دو وقتوں کے درمیان درمیان وقت پہلے دن جماعت کروائی وقت میں ہر نماز پڑھائی اور دوسرے دن ہر نماز پڑھائی انہوں نے آخری وقت میں اور فرمایا کہ ان دو اوقات کے درمیان درمیان وقت ہے یعنی اللہ سبحانہ بہانا ہوا نے جبریل امین کے ذریعے امام الانبیاء جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازوں کے اوقات متعین کر کے بتایا کہ یہ نمازوں کے اوقات ہے ہمارے ملک کے دارالخلافہ میں یہ نظام سلاد انہوں نے نافذ کرنے کی کوشش کی ہے کہ تمام تر نکاتے بے فکر کے لوگ ایک ہی وقت پر آدام دیں ایک ہی وقت پر جماعت کروائی جائے اور اس دوران مارکیٹیں وغیرہ بند رہیں سرکاری دفاتر وغیرہ اس دوران بند رہیں یہ ایک خوش عائد اقدام ہے ایسا ہونا چاہیے کیونکہ اللہ صبح ہوا چاہ فرماتے ہیں اللہ دینا فل عرض اقام مال وا و امار وروف و عاقبت ہو جو اہل ایمان اور مسلمان لوگ ہوتے ہیں ان کا وسیلہ اور شیوا یہ ہے ام مکند نا ہم فل عرض جب ہم ان کو زمین میں سلطا ادا کرتے ہیں زمین میں ہم انہیں اقتدار اور حکومت دیتے ہیں اقام اختلاثا تو وہ نماز کے نظام کو قائم کرتے ہیں وہ آتاب الزکات زکات کی ادائیگی کا نظام مربوط انداز میں کھڑا کرتے ہیں وہ اماروف اور وہ نیکیوں کا حکم دیتے اور برائیوں سے منع کرتے ہیں واقعمور اور تمام سر امور کا انجام کار اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے نماز کا نظام قائم کرنا یہ جیسے فردن فردن ہر آدمی کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ مومن مسلم بننا چاہتا ہے تو نماز قائم کرے ایسے ہی نماز کا نظام قائم کرنا کسی رکمران کے لیے مسلم اسلامی رکماران کہلوانے کے لیے ضروری ہے اگر وہ چاہتا ہے کہ میرا شمار مسلم حکمرانوں میں ہو تو اس کے لیے لازم ہے کہ نماز کا نظام قائم کرے زکوٰۃ کا نظام قائم کرے امر بالمعروف معروف کا نظام قائم کرے نہ ہی ملکر کا نظام قائم کرے یہ چار نشانیاں اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے بتائی ہیں اہل ایمان کی اہل اسلام کی کہ زمین میں تبکونت کے بعد زمین میں اقتدار کے بعد سلطے کے حصول کے بعد وہ یہ چار کام کرتے ہیں اب ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ تفرقہ بازی اتنی زیادہ کہ حکمران بھی بچارے پریشان ہیں کہ کرے تو کیا کریں ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق اور اتحاد کرنے کے لیے کوئی تیاری نہیں اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام القاط جو انہیں جبریل امین بتا کے گئے اپنی امامت میں جن اوقات میں نماز پڑھا کے گئے ان میں دو قسم کے اوقات ذکر ہیں اول وقت اور آخر وقت اور کیا کہہ رہے ہیں الوقت الحا دئی نل وقت نماز کا وقت ان دو وقتوں کے درمیان درمیان ہے اب کچھ لوگ اول وقت کو ترجیح دیتے ہیں نماز اول وقت میں ہمیشہ اول وقت میں پڑھتے ہیں اچھی بات ہے ہمیشہ اول وقت میں نماز پڑھنا بہتر ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اکثر اول وقت میں نماز پڑھی ہے سوائے دو یا تین مرتبہ کے ایک مرتبہ جبریل امین کے ساتھ آخری وقت میں نماز پڑھی ایک مرتبہ آپ کے پاس ایک وفد آیا تھا نماز کے اوقات جاننے کے لیے تو اس وقت بھی آپ نے ایک دن اول وقت نماز ادا کی اور دوسرے دن آخری وقت نماز ادا کر کے ان کو بتایا کہ ان دو اوقاتوں کے درمیان درمیان وقت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی زندگی میں عموماً نماز اول وقت میں ہوتی سوائے نماز عشاء کے کہ نماز عشاء کو آپ لیٹ کر کے پڑھتے کبھی کبھار تو اتنا لیٹ کر دیتے صحابہ کراں فرماتے ہیں حتی نعس القوم حتہ کہ یہ ہونے لگتا کہ لوگ آپ کے انتظار میں بیٹھے بیٹھے اونگنے لگتے ہمارا تو یہاں پہ آزان کا ٹائم بھی مقرر اور نماز کا ٹائم بھی مقرر جبکہ جو اسلامی نظام ہے اس میں آزان کا وقت تو مقرر ہوتا ہے نماز کا وقت مقرر نہیں ہوتا اہل اسلام کو حکم ہے کہ آزان سنیں سب کچھ چھوڑ کے مسجد میں آ لیں جماعت کب ہوگی جب امام صاحب چاہیں گے اور امام کو بھی باقاعدہ نصیحت کی گئی ہے اور اس کو سمجھایا گیا ہے کہ تو کس انداز میں کرنا ہے مثال کے طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کراں فرماتے ہیں کہ عشاء کی نماز اسی لے لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ادارہ جب آپ دیکھتے کہ جو نمازی ہیں وہ سارے کے سارے پہنچ گئے ہیں آپ جلدی نماز پڑھا دیتے واحدہ اور آہم اب تا جب دیکھتے کہ لوگ ابھی پہنچے نہیں ہیں عشاء کی نماز ہے بعد میں سونا ہی ہے کوئی بات نہیں اس کو تھوڑا سا لیٹ کر دیتے تاکہ جو نمازی ہیں وہ آ جائیں یعنی امام کو یہ اختیار حاصل ہے کہ نماز کو کوئی پانچ دس منٹ پہلے یا پانچ سات منٹ تاخیر سے کر لے یہ امام کو اختیار حاصل ہے اور کسی کو ایمام پر اعتراض کا اختیار نہیں ہے پھر ایسے ہی فجر کی نماز لے لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا وہ تحجد پڑھا کرتے تھے تحجد پڑھنے کے بعد فجر کی نماز کی آزان ہوتی سنتیں ادا کرتے اور لیٹ جاتے اب جب لوگ جمع ہو جاتے فجر کی نماز کے لیے براد رضی اللہ تعالی عنہ جاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کے لیے کہ نماز کا وقت ہو گیا آپ آئیں ہمارے ہاں مساجد میں تو یہ ہوتا ہے کہ امام صاحب اگر وقت پہ ہی نہ پہنچے سوئی پہ سوئی چڑی اور مختدی دیکھتے ہیں کوئی بندہ نماز جماعت کروانے کے قابل ہے بس پکڑ کے اس کو آگے کرو اور اللہ اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کار نہیں تھا بلکہ آپ نے یہاں تک فرمایا کہ کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کی عزت والی جگہ پر نہ بیٹھے اولا تکریم سی اللہ ہی اس کی اجازت ہو تو اس کی اجازت کے بعد اس کی عزت والی جگہ پہ بیٹھے ممبر مسلح یہ امام کی تکریما ہے عزت والی جگہ ہے ایسے ہی استاد کی کرسی اس کی مسند یہ اس کی عزت کی جگہ ہے اب اس جگہ پہ کوئی اور اس کی اجازت کے بغیر نہیں چڑھے گا منع کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہرحال یہ ایک نظام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتب کیا اوقات کے حوالے سے اسے ملحود رکھنا چاہیے مد نظر رکھنا چاہیے کہ یہ ہمیں کیا حکم دیتا ہے اور ہم نے اس کے اندر کس انداز میں چلنا ہے پھر یہ جو دو اوقات ہیں اول وقت اور آخر وقت اب جس وقت پر اتفاق ہوا فجر کی نماز کے لیے وہ بھی تقریباً مناسب ہے زہر کا وقت بھی تقریباً مناسب ہے اور عشاء کا وقت وہ بھی مناسب ہے چلو اول وقت میں ہی صحیح لیکن ہے تو وقت کے اندر ہی نا زہر کی نماز تقریباً اول وقت کے بالکل اخیر میں ہے اس کو تھوڑا سا اگر اوپر کر دیا جائے تو زیادہ بہتر اور مناسب ہو جائے گا تاکہ بروقت نماز ادا کی جا سکے اول وقت میں ہی اگر نمازیں ادا کرنے پر اتفاق ہو جاتا ہے تو سب سے اچھی بات ہے اناج کے ہاں اثر کی نماز میں تھوڑا سا مسئلہ چلتا ہے امام ابو حنیفہ صاحب فرماتے ہیں کہ جو اثر کا وقت ہے وہ سایہ دو مثل ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے جبکہ انہی کے شاگرد امام ابو یوسف اور امام محمد وہ دونوں صاحبین فرماتے ہیں کہ نماز عصر کا وقت سایہ ایک مثل ہونے کے بعد شروع ہو جاتا ہے اب اناج کے ہاں بہت سارے مسائل پر فتوہ امام صاحب کے موقع پر نہیں ہے بلکہ امام صاحب کے شاگردوں امام محمد اور ابو یوسف کے مسلک پر ہے اور پھر دیکھیے کہ پاکستان کے علاوہ پوری دنیا میں تمام کر اسلامی دنیا میں حنفی آئمہ کس وقت اثر کی نماز پڑھاتے ہیں تو جس وقت باقی دنیا میں اثر کی نماز احناف کے لیے پڑھنا جائز ہے اسی وقت میں پاکستان کے اندر بھی اجاز ہونی چاہیے اس دنیا بھر میں احناف اثر کی نماز اثر کے اس وقت میں پڑھتے ہیں جس وقت میں باقی لوگ پڑھتے ہیں اب اثر کے وقت پر اتفاق نہیں ہو سکا وجہ یہی ہے کہ وہ اپنی جگہ پہ اڑے ہوئے ہیں یہ اپنی جگہ پہ اول افضل اور بہترین کام یہی ہے کہ اول وقت میں نماز ادا کی جائے لیکن اتحاد امت کو ملکوز رکھنے کے لیے اگر وقت کو تھوڑا سا لیٹ بھی کرنا پڑ جائے تو کوشش یہ کی جائے کہ اول وقت کے اندر اندر نماز ادا کی جائے نماز کا وقت شروع ہونے سے لے کر تقریباً پونے گھنٹے بعد تک اول وقت رہتا ہے کسی بھی نماز کا جب وقت شروع ہوتا ہے تو اس وقت سے لے کر پونے گھنٹے بعد تک اول وقت رہتا ہے مثال کے طور پر صرف بارہ بج کے بارہ منٹ پہ شروع ہو رہا ہے سوا بارہ تو اول وقت کب تک رہے گا ایک بجے تک تو ایک بجے تک جماعت اول وقت کے آخری حصے میں اصل وقت کے آخری حصے میں نہیں اول وقت کے آخری حصے میں ایک بجے جماعت خیر انہوں نے جو اتفاق کیا ہے وہ ڈیڑھ بجے نماز ادا کرنے کا ہے وہ قدرے لیٹ اور پھر مغرب کے ساتھ سب سے زیادہ ظلم کیا گیا کہ مغرب کی آزان غروب آفتاب کے پانچ منٹ بعد دی جائے اور اس کے دو منٹ بعد دماغ دی. یہ بہت بڑا ظلم ہے باقی دنوں میں تو شاید بڑی پریشانی نہ بنے لیکن رمضان میں بہت بڑی پریشانی ہے جن لوگوں نے روزہ رکھنا ہے ان کے لیے بہت بڑی پریشانی ہے کیونکہ افطاری کا وقت آزام کے ساتھ معلوم ہوتا ہے لوگ افق پہ سورج دیکھ رہے نہیں چڑھتے کہ سورج گرو ہوا ہے کہ نہیں وہ آزان سن کے روزہ افطار کرتے وہ راتیوں کو ساتھ ملانے کے لیے شیوں کو ساتھ ملانے کے لیے آزان پانچ منٹ لیٹ کرتی وہ دس منٹ لیٹ دیتے ہیں نا گروے تو بہرحال یہ چیز قابل قبول نہیں مغرب کی آزان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جگریل امین نے دو مرتبہ جب مغرب کی نماز ایک ہی ٹہم پہ کروائی تو مغرب کا جو وقت ہے وہ غروب آفتاب کے فوراً بعد ہے اور اسی وقت پہ ہی آزان ہونی چاہیے ہاں آزان کے پانچ منٹ بعد جماعت ہو جائے ٹھیک ہے جماعت پانچ منٹ بعد ہو جائے کوئی مظاہرہ نہیں لیکن آزان غروب آفتاب کے فوراً بعد ہونی چاہیے ایک تو ہمارے ہاں جو نظام الاوقات حکومت کی طرف سے محکمہ موسمیات کی طرف سے دیے جاتے ہیں یا جو اخبارات دیکھ سکتے ہیں یہ بھی بڑے عجیب ہے کہ غروب آفتاب کے دو منٹ بعد یہ نماز مغرب کا کر دیتے ہیں مثلاً آج کل سورج غروب ہو رہا ہے چھ بج کے اکاون منٹ پہ ملتان میں تو آپ کو اخبارات وغیرہ میں غروب آفتاب کا وقت ملے گا چھ بج کے تریپن منٹ کے دو منٹ لیٹ کیوں جی احتیاط کرتا کہ سورج اچھی طرح غروب ہو جائے بڑی عجیب بات ہے کہ محکمہ موسمیات کو بھی شاق ہے تو پھر باقی بیچارے کیا کریں خیر اقدام اچھا ہے لیکن سعودیہ میں جو ایک نظام چل رہا ہے نمازوں کے اوقات کے لیے اسے ہی اٹھا کے آرام سے نافذ کر دیا جاتا تاکہ پریشانی نہ بچ اور پھر یہ جو نمازوں کو لیٹ کرنے والا مسئلہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں پہلے پیش کوئی فرمائی کی سرمایہ تم پر ایسے امارہ ہوں گے یمی تم نے سلا وہ لوگ نمازوں کو ادا کریں گے لیکن لیٹ کر کے وقت سے لیٹ کر کے نمازیں پڑھیں گے صحابی صحابر ہمارا منہ نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میرے اوپر ایسا زمانہ آ جائے کہ وہ مارا ہوں حکام ہوں وہ ایک نظام قائم کرے کھڑا کرے نماز کا اور وہ نمازیں وقت سے لیٹ ہوں تو پھر میں کیا کروں فرمایا میں افل سلا کلی وقت یہاں تک نماز اول وقت میں ادا کر لے تو ان ادرک اگر ان کے ساتھ بھی تجھے نماز کا موقع مل جائے تو ان کے ساتھ پھر دوبارہ پڑھ یہ نہ کہہ کے میں نے نماز پڑھ لی ہے اور بد وقت پہ نماز ادا کرنی ہے پھر کہیں صلاح تقالی علی المؤمنین اور موسو نماز ممینوں کے لیے مقرر شدہ اوقات کے فرض ہے اس مقرر شدہ وقت میں نماز ادا کر لے پھر حکومت نے عماراں نے حکام نے ایک جو نظام کھڑا کیا ہے اس کو قائم رکھنے کے لیے اختلاف سے بچنے کے لیے اگر تو دیکھتا ہے کہ تو کسی جگہ پر پہنچ گیا اور وہاں پر لوگ نماز با جماعت ادا کر رہے ہیں تو تو ان کے ساتھ نماز ادا کر پہلے بربکت نماز ادا کر بعد میں اگر جماعت ملتی ہے جو لیٹ نماز ادا کر رہے ہیں تو امارا کی سزا سے بچنے کے لیے فکرے سے بچنے کے لیے ان کے ساتھ بھی پڑھ پڑھتے یہ ایک منحج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عقل کرنے کی توفیع عطا فرمائے تما توفیع تی اللہ علیہ تو